سلا تو سلا ملکیا سو را لیا سلیا I thought I'd کہا کہ میرے مدینے والی سرکار اپنے غلام کی زبان دی اپنا پیارا پیارا تے سونا سونا ذکر خیر سن کے تے مدینے جندر جم جا روشن ہے تیرے نور سے سو رجبی کامل دی آخو روشن ہے تیرے نور سے سو رجبی کمل فریشتے بشل دی اللہ بھی, بھی فریشتے بشل بی روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی کمل دی اب کہوں کہ نہیں جلا جلا لو آ منوالو نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا کل یا او ہناس اے پیارے محبوب کریم علیہ علی سلا تو سلام تصویر کہہ دہ دالان رب کریم خود بھی کہہ سکتے سن کا رب فرما دا کل اے پیارے محبوب پیارے مستفا علیہ سلا تو سلام کہہ دے تصے اعلان فرما دس لفظ کل کے اندر ایک راز ہے اور میں ترے سامنے بیان کرنا حضرت شیخ تقسیم مفتر قرآن حضرت علامہ مفتی احمد یاد خان صاحب نئی بدایونی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس لفظ کل کے بیان فرمایا کہ روشنی ڈالی فرمایا مفستر ہے قرآن نے کل جنگل حکمت کی سی فرمایا کہ کل کہہ کے اپنی بات کل کہہ کے اپنی بات زبان سے تیرے سنی کل کہہ کے اپنی بات زبان سے تیرے سنی اتنی سی گفتگو تری اللہ کو پسندی اتنی سی گفتگو تری اللہ کو پسندی اور دوسرے پاس ایک اور شاعر نے منظر کشی کی تھی کہ سفارے سفے سورت بندے جامن سپارے سطح ستارے زبا پاک تھی جو, جو بولے محمد زبا پاک تھی اور ایک اور شہر نے منظر کشی کی تیلی والے ہو بدوہ چہرے والے ہو اے رب غریبا نگرم گسارا کا مزید تاج دارہ کا تم نے جو جو باتیں کہیں تم نے جو جو باتیں کہیں وہ سب کی سب حرف پے قرآن ہو گئی سبحان اللہ کہہ رہے ہو وہ بدل کہہ رہے ہو تم نے جو جو باتیں کہیں تم نے تب ہل سے ہو گئی میرا تینوں ماں ہو گئی ہو گئی جا ہو گئی تینوں ایم ہو گئی تو میں دیکھ رہا دوستوں کل بھی رب کری پمان دینے کو مابو تُسی کہ آخا اب آگے اعلان کر دیں ساری کائنہ جنر رہنے والے اے کائنہ جنگر رہنے والے ہو ای پوری کائنہ جنگر رہنے والے ہو اے جہان پہ رہنے والے لوگ یا رسول اللہ ہی لئی کہ تمام دی طرف اللہ دا رسول بن کے طرف اللہ بن کے آیا وا حصے پا دے اور کہ میں تمام مخلوق دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا وا انسان بھی حوانات بھی وچے نباتات بھی وچے جمعات بھی شمسو کمر و ملک وچے جنو ان فرمان دینے اور کافا. میں تمام مخلوق دی طرف اللہ دا رسول بن کے آئے نا کن کن رسول بن کے آئے نا جو فرمانا دوستان نے ریڑھ میرے اپنا کملی والے آکا بس دو ہاتھ کے چہرے والے ماں کاغذ بسر دیا اکھا والے آقا. اور اور آکا اور آپ اور حضرت مولا مولا علی شیر خدا علی مشکل کشا علی اسد اللہ الغالب علی میرے مستفا بولو سارے دا پیر، سارے, دا پیر، سارے دا پیر پیر علی اور مولا کا اعناس میرے مستفا پہ جاندے نے شفا دے گندر حدیث موجود ہے علامہ فرماندے نے جناب مولا کا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تا نو اور نبی پاک سلادوں آپ نے چلتے گزر گزردے پینے دو حدیث پہلی حدیث کے اندر بیان آدھا ہے مولانا کا فرما دیں میرا مستقال سلاح تو سلام جس درخت کو گزر دینے جس پتھر دینے جس گزر دینے مولا کہنا نے, اوہو پتھر اوہو اوہو دغت نے کہ تے نظر تے پکار دے کوئی پہاڑ نئے مستفا نو اپنی زبان دے نال جے نو اے پکار, پکار, پکار اٹھتا ہے شہد ال نبت حضرت علامہ جامی رحمت اللہ آپ اسے حدیث نقل فرمانے رہے بیان کرتے کہ ندی کریم سلاحوں سلام کے نام ہی مولا کائنات عناج جا رہا ہے چل رہے پھر دے پھر ایک جنگل دے گزر ہویا ہوا بیان علاقے گزر ہویا پہاڑی علاقہ سرکار دا گزر ہویا اگے اگے کملی والے آکا پی جانے نے پیچھے پیچھے مولا ایک ایناس نے حضرت علی رضی اللہ والی بہادر آپ پرمدے نے میں اس جنگل پیا ہو گیا. کیوں؟ اس فرماً جنگل ایک نبی باغ کی ذات درکار کا گلام تیزا کوئی بندہ بشر سڈے نال نہیں لیکن ایک سرکار ذات دور نہیں لیکن اس جنگل بیا باندر کوئی آواز دینے والا یا رسول اللہ اللہ علیہ, صلی اللہ علیہ <residence> سرکار سے اتنے درود و سلام پڑھ مولا کائنات احناط آپ حیران ہو کے کھوتے ہیں تو نبی پاک میں سلا تو سلام چند قدم اگے بڑھ گئے تو پیچھے کرتے سرکار نے دیکھے جد پیچھے برت کے دیکھا تو مولا کائنات حیران ہو کے کھڑے نے میرے آکاری سلا تو سلام آلیم ماں کا ماں یقون جہ خبر رکھنے والی سرکار نے نبی نو دیوار دے پیچھے کا علم نہیں نبی نوچے کا علم نہیں آ خدا دی قسم۔ کسم میرے نبی سلا تو سلام عالی میں ماں کانا باہ ما یقن دیا خبر اتا فرمائی نے خبر دتی اور نبی نو غیر کا علم اطا فرما کے دنیا تے قرآن پر دہائی او بھائی قرآن پڑھ نبی کو غیب نہیں ہے نبی غیب نہیں جانتا پوچھا تو لکھا ہے آخر دیکھو قرآن ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالی چار پیمانے نہیں انہوں نے گل کرنا جہاں علم غیر مستفا دے منکر وہ قرآن بھی آس پڑنے کہنے دیکھو جی اللہ نے فرمایا اللہ تعالی کسی نہیں پہ آپ دیکھو قرآن نے بالکل ٹھیک ہے ہے تو واقعی کران پر ماؤ جی اگے تو کرو ادھی ایت پڑی ادھی چڑ دیتی یہ کوئی ٹھیک تے نہیں نظر آؤ اگر کسی قرآن پڑھنے لیکن کم از کم قرآن پالتوں پڑھنے لگے ہو اور جتوں تک پڑھیا اتنی نہ چھڑ دے بلکہ اگے بھی چلو پتہ لگتا قرآن پاس دی ادھی ایت پڑھی ہے ادی جری چڑی یہ کام یہودیا مسلمانوں نے اپنے جمے لیا یہودیا کا طریقہ سر جی مستقفا جزموں و شان دا معاملہ اس پہلو نو لکا لینا سن چھپا لینا سن وہ بیان کرتے اص پوری کلا نے پایا پڑھ کے دسنے آلہ جلال پر اشان اللہ تعالیٰ شان نہیں ہر ایک نو غیر دے ملے کرنا ہر ایک نو غیب دینا رب دی شان نہیں رب پرمانا الا تامل رسو رب فرما یہ میری شان نہیں میں ہر ایک نو گیب در ایک نو گیب دزانے فرمایا رب دی شان تے اے شانے الا من تمام رسو رسول رچو جس رسول نا رب کریم دے خزانے اطا فرما اے اللہ دی شانت آ سن کور پا رب کریم نشا پمان ما کان اللہ ہو لیا کمالئی اور دوجا مارکیٹ میں گاپ کا منکر ہے نا صرف آ پڑتا ما کان اللہ ما کان اللہ ہو لیا کمالئی کسی متلے نہیں اللہ تعالیٰ غیر دے بس وہی آدھی مل ہے نہ کوئی نویب جانتا اشیا نہ نانا یہ کم نہ کرو جسے مستفا تو سلام پر ذکر خیر آدھے مستف آدیا سارا قرآن ہی مستفا دی شان ہے سارا قرآن ہی میرے نبی دیان کچھ سارا قرآن ہی میرے نبی دی شان ہے ای میرے مستفادی شان ہے خدا دی قسم سیٹ ایج دے سے اسٹیٹ بھی میرے مستفا دسمو تو شان ہے اور ایٹ کے آخری سے بھی میرے مستفادی اس میں تو شیوان لوگ کریے فرمانے ماں کان اللہ ہو ماں کان اللہ ہو لو تلئی جی راضی ہو جا جانو غائب کے خزانے کا سما اور رب قرآن رب قرآن فرمان هو غیب میرا محبوب غائب دیا خبر دسن وکیلی کردائی بولو وکیلی کر دائی پورا پاک تو آپ مسلمانوں کا جو کرو میں اردے کر لیا تھا کہ نیا کالی سلا و سلام کے پیارے خلیفا چہر مولا کائنات مولا علی شیر خدا شور خدار دلہ نو پیچھے حیران جناب پریشانی دیا کہ ایک میں سرکار کا غلام آجے کندھی والے نے تیجا کوئی بندہ بشر نہیں لیکن جڑا میرے کے ضرور و سلام پہ پردا ہے میرے کالی سلا تو سلام نے پیچھے آ کے فرمایا اے پیارے علی حیران کیوں ہو حیران ہونے دی کیے عرض کی وجہ کی ہے ادیار سلہ پتا کا بھی با کمی والے ہو ودوہ دیرے والے ہو مازا با گل بت دیا پیاری تے نورانی اکھا والے ہو بلحر دیا پیاری روسا والے ہو بل بدر دی پیاری تے شانی والے ہو یا سی یا مبارک تے سونے دندا والے ہو علم نشا دے پیارے سینے والے ہو بماری کوئی ہا دی پیاری تے سونی زبان والے بلا سب پیارے زمانے والے ہو نہ امروں کا بھی پیاری جان والے ہو کمری والو میرے ماں باپ قربان جان بولو میرے ماں باپ کسی کہہ رہے میرے ماں باپ میرے ماں باپ قربان جان یا رسول اللہ اے کمری والوں میں حیران اس واسطے آ اے کون حیران ہو کے کھلوتا ہوا ہے جسے متعلق میرے آکا فرمادے انامدینہ دل میں والی ہوں بابو ہاں میں <سيخ> علم شہر علی اس کا دروازہ ہے اس شہر کا دیجئے سرکار سامان میں انامدی ن تلو علمی و اگو بترو اصا کوہ انمدی ن تلو علمی و امارو جہا انمدی نلو علمے و اس موڑا علی من تین درتا دین وہ صرف میری علی شان کدو انکار کرنے من علی شان بھی آ لیکن علی من تین شان پہ منیے جڑا تینا دی شان پہلا منے گا علی دی شان ننےگا جہاں تین دماغ منکرے خدا کی کسمے علی کا کبھی سجن ہو سکتا بولو کبھی علی کا سجن ہو سکتا نہیں احساس واہ امرو جیدار سردار پر ماند میں علم کا شہر ہوں پرو کے آدم اور کندا شہر دیا شہر آنا مدین اتلا علم و عثمان و سرکار فرمانے میں علم فرمانے دا شہر ہوں میرا پیارا اس مانے گلی دنوں رین اس شہر کی چھت آنا مدی نل فرمایا میں علم دا شہر علی اس شہر ایک مسئلہ حل کر دیا کجو جو مئہ نہ ہو بنیادہ نہ ہو بغیر دیوار تو اور بغیر چھت تو کدی دروازہ خالی قائم رہو نیوا بھی کوئی نہ ہو اور ہوت بھی کوئی نہ ہو بغیر دیوار بغیر نیو بغیر چھت ایمان نہ دسو اگر دروازے کڑا کریے تو یہ کڑا ہو سکتا ہے جس گری بھی کریوں کسی طریقے دروازے سارے پہ ہی کھلاڑ چڑیے جی ہا آئے گی تو دروازہ دوں اور دروازہ قائم رہ نہیں خدا اگر شدار دروازہ دروازہ تا رکھ سر جو دیوارہ قائم رہا قائم لہ جو ہے جوت قائم رہے اور دروازہ تھبتا ہے تو ہے کریں دوستان نے ریز اور بابر خدا سنو مسلمان خدا دی شان کائنا علی دان لیند علی نہیں کرتے سننی آو سارے سنیا کرو علی ذکر سنو کون نو لائے تا مالا شیر خدا رو تالانو تشریف پرمانی آنے والا آ کے کری بات علی میں سنیا ہے نبی پار نے فرمایا آنا مادہ والی انہار میں علم دہر اس شہر کا دروازہ اگر علم شہر کا دروازہ تو دس ہاں اس ویسے جبریل کتنے جبریل وے مولا ایک نا آپ یہ نہیں جانتا میں کی پتا ہوگی نہ میں میری بلیر کتنے آئے کتنے میں کیا حضرت مولا کائنات نے اپنی گردن چکا لیا نگاہ لی تھی اکنیاں کی چند لنیا تو بعد اپنی گردن اٹھا کے مولا کائنات اعنات سرمانے کے وہ سوال کرنے والے سوال ہی اور میرے والے اس طرح جبریل کتنے سرکار والا کائنات مانے میں زمین سب سے پھول کھول چڑیا نے آسمان پھول چھڑے تمام کائنات میں پھر کے دیکھ چڑی ہے مینو جبریل کتنے نظر نہیں آیا معلوم ہونا کہ میں جبریل تبریل تارا اس سے کہنے والے اسی واسطے کہنے والے نے کیا خوبا کیا مولا علی علی ہے مولا علی علی مولا علی علی ہے مولا علی علی, مولا علی علی مولا علی علی ہے مولا علی علی مشکل کشا علی ہے شیر خدا علی مشکل کشا علی ہے مشکل علی ہے شیر خو اسی طرح کہہ د مولا کائنات خوش ہو جان جات کا ذکر دوجے پائیں کر دیں تو ذکر مولا کا انار نہیں کرتے انہوں بھی پتا چل جائے صرف سنی عالمی مولا کا ان ذکر نہیں کرتے بلکہ تمام سنی مولا کا نا ذکر کردے مولا علی علی ہے مولا علی علی علی ہے شیر خدا پیارے مستفات ہو الحمد اللہ کملی والا حیران میں آپ کا گلاما تیزا کوئی بند بچا نظر نہیں آتا لیکن یا رسول اللہ کوئی پکار پکار کے کیا کہ فرمان الی ارد کی یا رسول اللہ کملی والا آدی فرمایا او سامنے پہاڑ ہے نام رسول اللہ کملی والا ہے فرمایا چوٹی ہے نام یا رسول اللہ کملی والا ہے پتر وہ نظر آتا ہاں ہے محبت پیار نہ پڑتا پیا اس سالا کو اسالو کا یا رسول اللہ آج سبحان لو ٹھیک ہے کا علی تے سنی آشی کے رسول اگر محبت سلا تو اچھا کوئی تیرے معاملات ہی دخل دینی کہ لیکن معاملات معاملہ کیوں دخل دنی؟ سادہ آئے کہ اگر دے سا حقیقہ ہے محبت پیار درستاری سلا تو سلام تال ہوئی تو میرے نبی پال ضرور سن دینا پا درد نزد صرف صرف ایک کو لیکن خدا دی آنو آنو کی قسم چلیا نی پتا کدی کتاباں پڑھ تو پھر پتا لگے نا کہ دروت کے پاس کن صرف ایک کو درود پڑھا بس انہوں نے علی بڑا لما یہ بولی صلی علی پاس دروٹ ہے اس کو علاوہ کوئی دروٹ نہیں ابھی کہا لڑائی نہیں چگو نہیں دعوت فکر دے رہے ہیں اپنیاں کتاب پڑھ ساریاں نہ پڑھ اپنیاں پڑھ گزر والا مدرسہ العلوم لو نہ پائی مدرسہ جہے سرفا نے ایکو دور نے اس مدرسے دی چھپی ہوئی کتاب تو فا ابراہیمیا اس درود پاک لکھا ہے ابراہیمی درود نہیں اے درود شریف اللہم صلی علی محمد ال رسول نبی اے درود شریف پڑے یہ دروش شریف لکھا لے دے متعلق نکلے کہ اگر کوئی مسلمان اس درود پاک نو جمے والے دن ایک سو مرتبہ پڑھے اسیا سالہ لب گاہ مواف کر اللہ تعالی دے سال گنا مواف کر کہوں بھائی پتہ چل گیا درو شری فوری ہے درو فور؟ جی شریف جی جی لیکن انہوں نے یہ دروج لکھا حضرت امام جلال الدین سیودی رحمت اللہ علیہ آل امام او امام جلال الدین سیودی رحمت اللہ علیہ آل جنہوں جاؤ دیا آیا سر دیا اخا دبی سلاح تو سلاح سر دو بہتر مرتبہ جاندہ زیادہ ہونی کوئی ممولی جی گل نہیں گل ویل اور حضرت علامہ جامع رحمت اللہ پرمانے خوشا چشم کو خوشا چشم کو مصطفیٰ مستفارا لاما اکھ س خوش نصیب آس اخ نفا دے کن خوش نصیب دل خوشا دل کے دار دی خیال ہے موہدی وہ دل کن چنگا دلے او دل ہے وہ دل کنا سونا دل پیارا دل ہے کہ جس درج جنتر یاد ہے